الحمد للّہ وسلاۃ والسلام عل رسول اللہ اما فاعوذ باغفاعد من امن شعیفان لا جناح حلکمن ان تم النساء ما لم تمسوهن او النّ لهن و ومتعوهن علمس الموسع قدره مختر المقتر قدره امب بالمعروف حقن علمحسن لا جناح کم نہیں ہے گناہ تم پر انطلق النساء اگر طلاق دو تم عورتوں کو ما لم اننا کہ نہیں مس کیا ہو اور تفرد فریدا یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر و متعو ہنہ اور سامان دو ان کو الم سے فراخی والے پر قادار ہو اس کی طاقت کے مطابق و اللمخ اور تنگ دست پر قاداروحو اس کی طاقت کے مطابق متعمب بالمعروف سامان دینا ہے معروف طریقے سے حق المحسنین یہ حق ہے نیکی کرنے والوں پر کیونکہ طلاق کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اب ایک شکل یہ بیان کی گئی ہے اس عائد کے اندر کہ اگر تم طلاق دو مجامعت سے پہلے خلبت صحیحہ سے پہلے اور مہر بھی ان کا مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کی کیا شکل ہے یہ اگلی آیت کے اندر وہ شکل بیان کی گئی ہے کہ جس میں مہر مقرر ہے اور اس پہلی آیت کے اندر ہے کہ مس نہیں کیا ابھی خلوت عورت کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی اور مہر مقرر نہیں ہے تو اس پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ چونکہ مہر مقرر نہیں تو پھر مرد کے اوپر اس کے لیے واجب بھی نہیں کہ وہ مہر ادا کرے البتہ اس کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے اس كی دلجوئی کے لیے عورت كی دلجوئی کے لیے وہ اس کو ساز و سامان دے کپڑے دے جو وہ دے سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق کسی کے پاس اگر مال ہے دولت ہے اچھا اس کا سلسلہ ہے کاروبار ہے تو اس کو زیادہ اچھا دینا چاہیے ایک شخص بہت ہی مالی طور پر کمزور ہے تنگ دست ہے تو وہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق وہ ادا کرے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر عورت کو رخصت کیا جائے یہ نہیں ہے کہ بس چہرہ دیکھا پہلے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے بھئی تو پہلے دیکھ لے سارے جائزہ لے لے نکاح سے پہلے معلومات لینی چاہیے اور دیکھنے کی اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ بعد میں خرابی نہ ہو پہلے سے یعنی انسان محتاط ہو طلاق کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی شکل بن جائے ساری احتیاطوں کے باوجود کوئی معاملہ ایسا بن جائے کہ مس کرنے سے پہلے ہی خلبت صحیحہ سے پہلے ہی مباشرت سے پہلے ہی یعنی طلاق دے دی گئی تو ایسی شکل کے اندر پھر اگر مہر مقرر نہیں تھا تو مرد کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کے اس کو رخصت کرے یہ آگے اس کی اپنی معاشی حالت کے اوپر ہے مرد کے معاشی حالت پر کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اگر اس کے پاس اچھا مال ہے زیادہ ہے تو وہ زیادہ دے کر رخصت کرے اور اگر بہت تنگ دست ہے تو اپنی وسط کے مطابق دے کر ادا کرے رخصت کرے لیکن ایسے نہیں ہیں کہ جیسے جانور پسند نہیں آیا تو اس کو جس سے خریدا تھا واپس دے دیا یہ نکاح ہے یہ عورت ہے یہ اس کا احترام ہے انسان ہے ان سا بنی آدم اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی تکریم کی ہے عزت دی ہے اس کو تو عورت بھی ایک اہم فرد ہے معاشرے کا تو طلاق تو ایسی حالت کے اندر یا ایسے معاملات میں ہوتی ہے کہ جہاں انسان پریشان ہو جائے مجبور ہو جائے تو یہ معمولی حالات کے اندر نہیں ہوتی غیر معمولی حالات کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے شخص کو جس نے پہلے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور مس کرنے سے پہلے اس نے طلاق دے دی اس کو یہ ترغیب دی ہے کہ متعو ان عورتوں کو تم رخصت کرو اس طرح کہ ان کو باقاعدہ ساز و سامان ان کی ضرورت کے ان کی پسند کی چیزیں دے کر رخصت کرو جو عورت جس کی جس کے ساتھ اس کی دلجوئی ہو سکے اللہ اکبر فرمایا المو سے رقا دار و المخت جو فراخی والا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ وہ اپنے مطابق دے اور جس کے پاس نہیں ہے تنگ دست ہے بیچارہ کمزور ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے لیکن دے کر اس کو رخصت کرنا چاہیے متعن یہ ساز و سامان دینا معروف معروف طریقے سے دیکھیے یہاں بھی معروف آ گیا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک معروف طریقہ کیا ہے عورتوں کی دلجوئی کس طرح ممکن ہے کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ طلاق بھی دی جا رہی ہے تو اور طلاق ظاہر ہے کہ یعنی اس حالت کے اندر طلاق تو عورت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے ایک ہے کہ گھر میں وہ آباد ہو گئی آباد ہونے کے بعد جھگڑا ہو گیا مسئلہ ہو گیا تو جھگڑا خود بخود بھی ذہن بناتا رہتا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ نکاح ہوا ابھی بالکل یعنی اس نے دیکھا ہی ہے اور اس میں طلاق کی شکل بن گئی یہ مسئلہ عورت کے لیے نفسیاتی طور پر بڑا ہی تکلیف دہ ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھری اس کو ساز و سامان دے کے دل جوئی کر کے اس کو رخصت کرو اور حق نالل محسنین محسنین پر جو احسان کرنے والے لوگ ہیں نیکی کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر کر دی ہیں ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی انسان کو خیر خواہ ہونا چاہیے محسن ہونا چاہیے نیکی کے جذبے رکھ کر صرف یہ عبادات کے اندر ہی احسان کی کیفیت نہیں احسان عبادات کے ساتھ معاملات کے اندر بھی ہونا چاہیے یعنی وہاں بھی جذبہ نیکی کا ہونا چاہیے تو معاملات کے اندر جب انسان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملات بہت آسان ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں معاملات خرابی سے بچتے ہیں گھر خاندان معاشرے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مہر مقرر نہیں تھا تو تم پر یہ کوئی فریضہ تو نہیں رہا لیکن یہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے اور تمہاری نیکی کا تقاضا ہے خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ دے کر اپنی طاقت وسط کے مطابق اس کو رخصت کرو و ان تلق تمہ ہننا اور اگر طلاق دو تم ان کو یعنی عورتوں کو من قبل ان تمسو ہننا قبل اس کے کہ مس کیا تم نے ان کو وقد فرس تم جب مقرر کر چکے تھے تم لہنا ان کے لیے فریضت مہر فَنِصْفُ و ما فرض پس نصف ہے اس کا جو مقرر کیا تھا تم نے اللہ مگر اینفو نا یہ کہ معاف کر دیں وہ عورتیں او یافل یا معاف کر دے وہ شخص یدے ہی جس کے ہاتھ میں ہے عقدہ تم نکاہ نکاح کی گرا و انتافو اور یہ کہ معاف کرو تم اقرب التقوا یہی زیادہ قریب ہے تخبہ کے بلا تن سب الفلہ کم اور نہ بھولو نیکی کرنے کو احسان کرنے کو بینکم نہ آپس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی بیما جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے ہاں جی اب دوسری شکل اس کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ عورت کو طلاق دی مس کرنے سے پہلے مباشرت سے پہلے خلوت سے پہلے طلاق دے شریعت نے مرد کو پابند کیا ہے کہ پھر فنصف ما فرص تم اس کا نصف جو ہے وہ ادا کرو عورت کو مہر کا نصف جو ہے جو مقرر ہے اس کا نصف ادا کرو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے مرد کو کہ پورا ادا کرنے کی بجائے طلاق کی شکل میں نصف مہر اس کو ادا کرنا چاہیے آگے پھر دوسری شکلیں بیان فرمائیے فرمایا اللہ یافون بے ہی رقدہ تن نے کہا ہاں اگر عورت معاف کر دے اگر عورت معاف کر دے کہ میں یہ جو نصف ہے یہ بھی نہیں لیتی تو پھر اس کو معاف کرنے کا حق ہے ہاں جی مرد پھر ادا ادائیگی کا پابند نہیں ہے فرمایا یا پھر دوسری شکل یہ ہے او یاف اللہ زیب بے یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی اس سے مراد کون ہے اس سے مراد خامد بعض نے ولی مراد لیے ہیں اور تفسیریں بھی اس کے موجود ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں شادی کے بعد جب تک نکاح عورت کا نہیں ہوتا نکاح کی گرہ ولی کے ہاتھ میں ہے اور عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے اور ولی اور عورت کی باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح پاتا ہے اس میں ولی بھی شامل ہوتا ہے لیکن جب نکاح ہو گیا نکاح ہونے کے بعد ولایت ختم ہو گئی ولی کا جو حق ہے وہ ختم ہو گیا اب نکاح کی گرا جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے خامت کے ہاتھ میں ہے وہ فیصلہ کرے گا آباد کرنے کا یا طلاق دینے کا یا جو بھی کرے گا تو مرد کے خامت کے حق میں ہاتھ میں یعنی نکاح کی گرا ہے اور کنٹرول ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یاف اللہ عقدت نکاح یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے کیا مطلب کہ نصف مہر دینے کی بجائے وہ سارا مہر دے دے یہ مطلب ہے اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے نصف مہر ادا کرنے کی اور اگر وہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور کس قدر تکلیف دے چیز ہے عورت کے لیے تو اس کی دل جوئی کے لیے میں اس کو سارا ہی مہر ادا کرتا ہوں پابند تو نصف ادا کرنے کا ہے لیکن اگر وہ یہاں معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارا ہی مہر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے اس کا اللہ اکبر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے وانتا آگے فرمایا اکرب الاطوا اگر تم سارا ہی مہر ادا کر دیتے ہو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ مرد کو ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی اگرچہ تو پابند تو نصف ادا کرنے کا ہے لیکن اگر تو پورا ادا کر دے جو تیرا حق نصف کا ہے اس کو چھوڑ دے اس کو معاف کر دے اور سارا ہی مہر اس کو ادا کر دے یہ تقوا کے قریب یہ چیز اللہ تعالی کے لیے بڑی پسندیدہ اور تیرے لیے بہت بڑے اجر کا باعث ہوگی کہ تُو نے عورت کی اس نفسیاتی کیفیت کو دیکھ کر اس کو سارا مہر ادا کر دیا اللہ اکبر و انتاف اکرب التقوا بلا تنسب الفتلہ بہنا کم فرمایا احسان کرنا نہ بھولو معاملات کا بگاڑ اس وقت ہوتا ہے جب خیر خائی نہ رہے جب مخالفت دشمنی مقابلہ بازی جی عورت اور اس, کا اس کے خاندان کے لوگ ادھر اڑے ہوئے ہیں اور دوسرے مرد اور اس کے خاندان کے لوگ ادھر اڑے ہوئے ہیں عموماً ان چیزوں کے اندر طلاق میں صرف مرد اور عورت کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا سلا آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن لڑکی کے رشتہ دار جو ہے نا جی وہ مسئلے بنا دیتے ہیں تو یہ طریقے ان چیزوں میں اختلاف پیدا کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے نیکی کرو احسان کرو سارے یعنی وہ فضل فضل کا جو تصور ہے نا شریعت میں نیکی کا ایک دوسرے پر احسان کا جی بھائی چارے کا محبتوں کا قربتوں کا وہ لحاظ ہونا چاہیے حتیٰ کہ طلاق کے موقع کے اوپر بھی خیر خواہ کا یہ تصور نہ اللہ تعالیٰ نے موقع طلاق کے موقع پر یہ فرمایا بلا تنسب الفضلہ مسئلہ طلاق کا ہے مسئلہ علیحدگی کا ہے علیحدہ علیحدگی جب ہوتی ہے تو ایک مرد اور ایک عورت ہی علیحدہ نہیں ہو رہے تو خاندانوں کے درمیان علیحدگی ہو رہی ہوتی ہے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو اس موقع پر طلاق کے مرحلے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا تنسب الفدلا بہ وہ فضل والی فضیلت والی احسان والی وہ خیر خائی والی بات کبھی نہ بھولو اللہ تعالی ترغیب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کے لیے یہ رویوں کو درست کرنے کے لیے یعنی ترغیب دے رہے ہیں کہ نہ بھولو کہ تم مسلمان ہو نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر تم عمل کرنے والے ہو اس بات کو نہ بھولو کہ قیامت کے دن تم حساب دینے والے ہو حقوق کا اور اگر یہ فضل احسان خیر خاہی یعنی اچھے جذبے یہ تمہارے اندر موجود ہوں گے تو آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں کرو گے احسان سلوک کا سلسلہ ختم کر بیٹھو گے مخالفت اور دشمنی اس کے اوپر اڑے رہو گے تو یہ طلاق بہت بڑے فتنے اور فساد کا باعث بنے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اللہ اکبر ان اللہ بما تعمل بصیر آخر میں پھر فرما دیا کہ جو تم عمل کرتے ہو جو فیصلے کرتے ہو جی ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہے اس کا کردار کیا ہے مرد کیا کر رہا ہے عورت کیا کر رہی ہے مرد کے رشتے دار اس کی ماں کیا کہتی ہے عورت کے رشتے دار کیا کر رہے ہر کوئی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے ہر کسی کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اگر اللہ کا ڈر سب کے دل میں پیدا ہو تو بگاڑ سے بچ جاتے اور بگاڑ پیدا ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہی نہیں اللہ اکبر بھائیو بڑے بڑے نیک لوگ ان معاملات کے اندر آ کے پھسل جاتے ہیں صحیح بات ہے بڑے بڑے میں نے نیک بزرگ علماء متقل دیکھے ہیں سمجھا آ گئی کہ کے مسئلے پر آ کرنا جی بڑا ہی حال خراب ہو جاتا ہے اور ایمان تقوا یہ چیزیں احسان کی کیفیت فضیلت کا معاملہ یہ یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ساتھ یہ بگاڑ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ جتنی شکلیں ہیں الحمدللہ ہم نے ساری کی ساری شکلیں اب پڑھ لی ہیں ایک شکل یہ ہے کہ نکاح ہوا مہر مقرر تھا اور جب خدا نخواستہ کسی بگاڑ کی وجہ سے اگر طلاق ہوگی تو سارے کا سارا مہر مرد کو عورت کے لیے دینا پڑے گا یہ ایک شکل یہ بھی آپ نے پڑھ لی دوسری شکل کیا ہے کہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہے بن نہیں پڑی عورت آباد نہیں رہنا چاہتی تو خلا کی شکل جو ہے اس کے اندر عورت جو ہے وہ اپنا مہر واپس کرنے کی پابند ہے یا پھر یا پھر مرد اور عورت آپس میں طے کر لیں رضامندی کے ساتھ کہ بھئی اتنا مہر لے کر یا اتنا حصہ لے کر یا بالکل ہی نہ لے کر مرد جو ہے وہ اس کو نجات دے سکتا ہے یہ یہ ساری شکلیں ممکن ہیں اور اگر مرد اور عورت آپس میں نہ طے کریں تو باقی خاندان والے طے کر لیں حکومت طے کر لے تو یہ خلا کی شکل میں ان سب کو طے کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ایک شکل یہ ہے کہ نکاح ہوا رخصتی بھی ہو گئی لیکن مہر مقرر نہیں تھا یہ پہلی دو شکلیں تو وہ ہے نا کہ جس میں مہر مقرر ہے ایک شکل یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں تھا لیکن رخصتی ہوئی ہے مباشرت ہوئی ہے آبادی ہوئی ہے اس کے بعد طلاق ہوئی ہے لیکن مہر مقرر نہیں تھا تو اب کیا, کیا جائے اس کے لیے قاعدہ ہے کہ مہر مسل کہتے ہیں اس کو کہ خاندان کی باقی عورتوں کا مہر کیا تھا انہیں کو سامنے رکھ کر پھر مہر کی ادائیگی ہوگی اگر مہر مقرر نہیں تھا لیکن رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اس حالت کے اندر مہر کی ادائیگی لازمی ہے لیکن وہ مہر کس طرح ادا کیا جائے گا مہر مسل یعنی خاندان کی دوسری عورتوں کو دیکھ کر ان کا مہر سامنے رکھ کر یہ اس کو ادا کرنا چاہیے یہ یہ شکل اور پھر آگے ایک شکل یہ کہ رخسی سے پہلے طلاق ہو گئی مہر مقرر نہیں تھا وہ آپ نے آج پڑھ لی ہاں جی اس میں مرد کے اوپر مہر کی پابندی نہیں ہے لیکن اس کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے جس کے اندر عورت کی حوصلہ افزائی ہے پھر مس نہیں کیا رخصی سے پہلے طلاق ہو گئی لیکن مہر مقرر تھا تو مہر مقرر کی شکل میں مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نصب مہر ادا کرے آگے پھر مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ اس میں عورت کو بھی معاف کرنے کا حق ہے اور مرد کو بھی معاف کرنے کا حق ہے اپنا اپنا حق چھوڑنے چھوڑ سکتے ہیں دونوں اگر عورت اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے پھر مرد پر کچھ بھی واجب نہیں رہے گا اگر مرد اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس کو پھر سارا ہی مہر دینا پڑے گا یہ ہیں جی مختلف شکلیں مہر کے اعتبار سے نکاح کے اندر اور طلاق کی شکل میں تقریباً وہ ساری ہی اللہ کے فضل سے واضح ہو گئی جی حافظ الصلوات وسلاۃ الوسطى وقوم لان تین حافظو حفاظت کرو علاسلوات نمازوں پر وصلاط الوسطى اور صلاط وسطیٰ کی حفاظت کرو وقومو اور کھڑے ہو جاؤ لاہ اللہ کے لیے قانتین تین بردار ہو کر نقاہ طلاق کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں خاص طور پر طلاق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے میٹنگیں ہو رہی ہیں جی بحثیں ہو رہی ہیں جی اور جناب پھڈا پڑا ہوا ہے مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا یہ ایسے ایسے سلسلے اس وقت لیتی ہیں یہ چیزیں یہ جھگڑے یہ مسئلے تو اللہ تعالیٰ نے پھر درمیان میں یہ بات فرمائی کہ حافظ علیہ السلامات او بھائی بڑا ضروری ہے طلاق کے مسئلے کو طے کرنا اس پھڈے کو ختم کرنا اور اس کو وقت دینا اس کو چھوڑ نہیں رکھنا چاہیے خاندان کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں اذیت سے نکالیں مرد کو بھی عورت کو بھی اور بگاڑ کو ختم کریں لیکن سارے کام کرنے میں جو بڑا وقت درکار ہوتا ہے بڑی دلچسپیاں ہوتی ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ نہ ہو کہ کہیں تمہاری نماز ہی ضائع ہو جائے اس مصروفیت میں الجھ کر جھگڑوں کے مسئلے میں انسان ایسا بعض اوقات پھنستا ہے کہ سارا وقت ہی اس کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر درمیان میں یہ فروا دیا کہ ہا فضو علیہ السلامات جب نماز کا وقت آ جائے تو میٹنگیں ختم کر دیا کرو اور جھگڑے اور مسئلے اور یہ مصروفیتیں سب ختم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت ہے، نمازوں کی حفاظت کا معنی یہ مراد کیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو وقت کی ادا وقت پر نماز کی گی یہ اصل محافظت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کہ نبی اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلات وقت کہ نماز جو اس کے وقت پر ادا کی جائے ہاں جی تو حفاظت سے مراد یہاں وقت ہے وقت کی اور یہاں یہ جو جھگڑے بگڑے طلاق کے اس کے اندر بھی وقت کا ہی معاملہ ہے ہاں جی تو فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے یہ اپنے مسئلے میٹنگیں سب ختم کر کے پہلے نماز پڑھو نمازوں کی حفاظت کرو اس میں اس میں نہیں دیر ہونی چاہیے اللہ اکبر ویسے بھی یہ دیکھا ہے کہ جب بہت اہم میٹنگیں ہو رہی ہوں بڑے ہی اہم مسئلے ڈسکس ہو رہے ہوں یہاں تو صرف طلاق کے معاملات ہیں نا دیگر معاملات بھی جو بڑے ہی مسلمانوں کے اجتماعی امور ہوں بڑے ہی اہم مسئلے ہوں اور وہ سارے مسئلے چھوڑ کر میٹنگ ختم کر کے وقت پر اذان کی آواز پر میٹنگ ختم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے یعنی کئی دفعہ یہ دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی الجھن ہوتی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا بڑی مشاورت چل رہی ہوتی ہے مشورے سے بھی بات وادے نہیں ہو رہی ہوتی یعنی بڑا ہی ایسی ب... آ... یعنی نتیجے پر پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آ... آ... یعنی نماز اذان سنی فوراً میٹنگ ختم کر کے نماز کے اندر شریک ہو گئے نماز سے واپس آئے تو ایسی سکینت ہوتی ہے ایسی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کئی گھنٹوں کا مسئلہ سیکنڈوں میں حل ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے نا نماز کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے تو نمازوں کی پابندیاں اگر کی جائیں گی اور اس کے وقت کی حفاظت کی جائے گی اور ان معاملات کی وجہ سے نماز کو نہیں لیٹ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ تم مسئلے حل کر لوگے فرمایا وصلاط الوسطیٰ ساری نمازیں ہی وقت پر ادا کرنی چاہیے نماز کو بڑی اہمیت دینی چاہیے لیکن خاص طور پر نبصلاط وسطی اس سے مراد عصر کی نماز اس سے مراد اثر کی نماز اکثر مفسرین یعنی صحابہ تابعین اور سارے معصور مفسرین سارے زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ سلاط الوسطى صلاط وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے کہ اس کو لیٹ نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی عصر کی نماز بڑی لیٹ ہوتی ہے وہ بالکل سورج غروب اوڑھے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور ٹھونگے لگاتا ہے ہمیں جلدی جلدی پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ دیکھا گیا ہے اکثر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور جناب پھٹو فٹ وہ نہ نماز کا خوشبو رہ گیا نہ نماز کی توجہ رہ گئی اثر کی نماز کا معاملہ بڑا حساس اس لیے بھی ہے کہ ایک تو سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز ہے ایک تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے دوسرے اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جتنے کاروباری معاملات ہیں وہ زیادہ تر اس وقت میں ہی بڑے تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں خرید و فروخت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سب کسی کو جلدی ہوتی ہے کہ غروب سے پہلے پہلے ہم اپنا کاروبار سمیٹ لیں ہاں جی ہم یعنی وہ اپنے گھر پہنچیں اور یہ سارا تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا یہ وقت بڑا ہی مصروفیت کا وقت ہے ہاں جی اور ادھر دیکھ لو عام طور پر دفتروں کی چھٹی بھی تقریباً اسی وقت ہوتی ہے یعنی گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے او اللہ کے بندو گھر پہنچنے کی جلدی ہے ایک گھنٹے کی مسافت پر تمہارا گھر ہے تو جاتے جاتے تمہاری لے نماز لیٹ ہو جائے گی پہلے نماز وقت پر پڑھ لو تو یہ وقت جو ہے نا ایسا ہے کہ بہت ہی مصروفیت کا وقت ہے کاروباری اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی سب کو جلدی ہوتی ہے کہ غروب سے پہلے پہلے ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے سلاد وسطی کی اہمیت بیان کر کے اس کے لیے اس کو وقت پر ادا کرنا اللہ اکبر وقت پر ادا کرنا جو اس کا وقت شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور منافق کی نماز یہ عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑی پہچان ہے تو اس اعتبار سے یہ اس کا وقت اللہ کے نبی نے صحابہ نے سب نے اسی کی پابندی کی ایک مثل صائب کے شروع ہونے سے نماز اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز اثر جو ہے وہ وقت پر ادا کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے اور اس کا ذکر جھگڑوں کے اندر مسلوں کے اندر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات بندہ سوچتا ہے مسئلہ ہو رہا ہے اطلاق کا بات شروع ہو گئی ہے درمیان کے اندر کیونکہ اگلی آیت میں پھر وہ وسیعت اور یہ یہ مسئلے کا پھر ذکر ہے اگلی آیت میں بھی تو درمیان میں نماز کی حفاظت کا معاملہ تعلق کیا ہے بعض بڑے یعنی وہ مسجہ مقفع ذہن سوچ کیفیتیں رکھتے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا موضوع کے مطابق بات ہونی چاہیے کہتے ہیں نا موضوع کے مطابق بات ہونی چاہیے ہاں جی قرآن مجید کا انداز کمال ہے یعنی اگر کوئی یہ سوچے نا کہ بھائی یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا انداز ہے ہدایت کا سمجھانے کا تربیت کا دیکھو ایک موقع بن رہا تھا کہ اور واقعی یہ جو طلاق کے جھگڑے ہوتے ہیں نا جب اس کے اوپر مجلس شروع ہو جاتی ہے تو ایسی سخت قسم کی مجلس ہے کہ اس کا آسان ختم ہونا آسان نہیں ہوتا یعنی نتیجے پر پہنچنا بڑا مشکل بڑا وقت لیتی ہیں یہ چیزیں یہ جھگڑے کی مسئلے یہ مجلس بڑا وقت لیتی تو یہ ایک موقع بن سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کی بات کر کے یہ وعدے کر دیا کہ بھائی ان م... چاہے کتنے بھی اہمیت کے مسئلے ہوں تمہارے نزدیک نماز سب سے زیادہ ہم ایک موقع پیدا ہوا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے سمجھانے کے لیے یعنی یہاں نماز کا ذکر کر دیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے یہ تو قرآن مجید کا اعزاز ہے قرآن مجید کا انداز بیان ہے اسلوب بیان ہے یہ تو بہت زبردست چیز ہے اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ اکبر بخوم قان تین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر یہ بھی نماز سے ہی متعلق ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو قیام کی حالت میں ہو نماز کی حالت میں ہو تو یہاں کانے تین سے کیا مراد ہے قنوت کا معنی ویسے تو مطلق فرما برداری کرنا ہے نا کانے تین فرما بردار بن کر لیکن یہاں مراد مسئلہ نماز کا چل رہا ہے تو اس سے مراد ابن عباس اور دیگر مفسرین نے یہاں اس سے مراد یہ لیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یعنی کوئی آپ کو بات پوچھے تو آپ اس کا جواب دے دے نماز کے اندر سیابا کہتے ہیں اس عائد کے نادل ہونے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے ضرورت کی چیز پوچھ لیا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت نادل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں خاموش رہنے کے لیے اور پوری طرح نماز میں داخل رہنے کے لیے حکم دے دیا گیا اب کوئی نہ بات کر سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے نماز پڑھنے والا اس کا جواب نہیں دے سکتا ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا وہ جو نماز کی کیفیت ہے یکسوئی اور پوری طرح بندہ نماز کے اندر ہو شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے نہ بات چیت کرنے کی نہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہاں جی یہ تو ظاہر میں ہے اسی طرح اپنے خیالات ادھر ادھر لے جانے کی یہ بھی اجازت نہیں ہے پوری یکسوئی اور توجہ ہونی چاہیے نماز کے اندر کان تین سے مراد یہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر نماز کے اندر ہو اور کسی سے ہم کلام نہ ہو کسی کی طرف متوجہ نہ ہو سمجھ آ بات بخوم قان تین اس سے یہ مراد فہم خف تم فریج اور فَإِذَا امن تُمْ فض کر اللہ كما عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنْ تم پر پس اگر خوف کی حالت میں ہو تم فر پس پیدل نماز پڑھنا ہے اور رقبانہ یا سواری پر نماز پڑھنا ہے فَإِذَا امن تم پس جب تم امن کی حالت میں ہو فض کر اللہ تو ذکر کرو اللہ کا کما اللہ جیسے سکھایا اس نے تم کو مالم تکونو کہ نہیں تھے تم تعلمون جانتے اب نماز کا ذکر ہو رہا ہے نماز کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے نماز کے وقت کی, کی حفاظت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی یقصوی بتائی جا رہی ہے تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت کا تذکرہ بھی ساتھ کر دیا کہ بھائی یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کے حالات تو نہیں نہ رہتے یہ یعنی امن کی حالت ہے اذان ہوئی ہے با جماعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں پہلے سنتیں ادا کی ہیں آپ نے پھر امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا یہ ایک معمول کی حالت ہے اس کے اندر بات چیت کرنا اس کے اندر ادھر ادھر دیکھنا یہ نماز کی یکسوئی کے خلاف ہے خشو کے خلاف ہے تو پوری طرح بندے کو مس... یعنی نماز کے اندر ہی مکمل طور پہ ہونا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا بھی تذکرہ کر دیا یہاں جو معمول کے حالات کے علاوہ غیر معمولی حالات ہو سکتے ہیں خوف کے حالات ہو سکتے ہیں دشمن کے حملے کے حالات ہو سکتے ہیں لڑائی کے حالات ہو سکتے ہیں فرمایا جب تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حالت تو بالکل الگ قسم کی ہوتی ہے اس کے لیے اس طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ امن کی حالت میں ہوں تو پھر آپ کی نماز کا معاملہ بالکل اور ہے اور خوف کی حالت میں ہو ترواز کا معاملہ اور ہے فرمایا اگر خوف کی حالت میں ہو لڑائی کی حالت میں ہو تو پھر نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے کتنا بھی معاملہ سخت ہو جائے جو بھی ہو نماز پھر بھی ہے حفاظت کی بات ہو رہی ہے نا حفاظت کے سلسلے میں یہاں تک کہہ دیا کہ جب خوف ہے تو خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے اب پھر وہ حالات کے مطابق ہوگی فرمایا کئی مرتبہ ایسے ہوگا کہ تمہیں پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھنی پڑے گی اور رقبانہ یا سواری کے اوپر نماز پڑھ لو ویسے فرض نماز سواری کے اوپر نہیں ہوتی نفل نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ حالت امن کے مسئلے ہیں جب حالت خوف ہو تو خوف کے اندر تو بہت زیادہ سہولتیں دے دی گئی ہیں بڑی اجازت دے دی گئی ہے کہ پیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا نا وہ پیچھے یعنی واقعہ آ چکا ہے ہاں جی تو وہ گئے تو وہ جا رہے تھے قبلا یعنی بیت اللہ پچھلی طرف تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے میں نے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہ بھاگ جائے گا میرے قابو میں نہیں رہے گا اور نماز بھی کا وقت بھی قریب ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے چلتے چلتے اس کی طرف یعنی رخ کر کے چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لی اور اللہ کے نبی نے اس کو درست قرار دیا سمجھ گی نا تو چلتے نماز پڑھنا پھر سواری پر نماز پڑھنا پھر اسی طریقے سے سلاتُ الخوف کے جو ضابطے سورہ نساء کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ تفصیل وہاں آئے گی کہ جب خوف کا عالم ہو تو اے اللہ کے نبی آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ آئیں اور نماز پڑھیں اور دوسرے جو ہے وہ یعنی پیرے پر کھڑے رہیں اور پھر دشمن کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے رہیں پھر آپ پھر دوسرے آئیں یہ یہ چلے جائیں اور دوسرے آئیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ایک رکت ایک رکت کی بھی اجازت دی ہے خوف کے حالت میں ایک رکت پڑھ لو قصر میں نماز کو آدھا کر دیا چار کی دو کر دی اور جنگ اور خوف کی حالت میں دو کی بھی ایک کر دی لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو نماز ہر صورت میں پڑھنی اچھا وقت میں بھی تخفیف ہو سکتی ہے سیابہ کہتے ہیں کہ اذاب کے اندر یعنی ہمارا وقت گزر چکا تھا جی سورج طلوع ہو چکا تھا بعد میں نماز پڑھی کئی موقع ایسے ہیں تو وقت کا تعین بھی اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے رکتیں کم ہو گئیں سواری پر نماز جائز پیدل چلتے ہوئے نماز جائز ہر اشارے کے ساتھ نماز جائز ہر شکل میں لیکن یہ نہیں ہے کہ جنگ اور حالت خوف کے اندر بھی تم تم نماز چھوڑ دو اور یہ سمجھو کہ یہ یہ نماز اللہ اکبر پر یہ ہے اصل نماز کی اہمیت کہ کسی شکل میں بھی نماز کا ترک جائز نہیں ف انخف تم اگر خوف کی حالت میں ہو تم فر پس پیدل نماز پڑھنا ہے اور رقبانہ یا سوار نماز ہو کر نماز پڑھنا ہے تو ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے فیض امن تم پس جب تم امن میں ہو امن میں آ جاؤ خوف کی حالت ختم ہو جائے فض قر تو ذکر کرو اللہ کا کما علمکم جیسے سکھا دیا اس نے تم کو یعنی جو معمول کا طریقہ نماز کا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور اس کے اندر پوری یکسوئی ہونی چاہیے خوشبو ہونا چاہیے حص و حرکت نہیں ہونی چاہیے بات چیت نہیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں معمول کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں تمہیں ہدایات دی ہیں تمہیں چیزیں سکھائی ہیں پھر جب حالت امن میں ہو تو اسی طرح اپنی صحیح نماز ادا کر لیکن خوف کی حالت میں تمہیں اجازت دی گئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وسیطا لے ازواجہم مطاعن الیلحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناہا علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کیے جائیں منکم تم میں سے و اور وہ چھوڑ دیں ازوا بیویاں وسیتاً وصیت کرنا ہے لے ان کا اپنی بیویوں کے لیے متعن سامان دینا ہے اے ایک سال تک غیر اخراج نہ نکالتے ہوئے یعنی گھر سے نہ نکالتے ہوئے فعین خرج نہ اگر وہ خود بخود نکل جائیں فلاں جناح علیکم پس نہیں ہوگا کوئی گناہ تم پر فیما فالنا اس میں جو کر لیں وہ یعنی عورتیں فی انفوس اپنے نفسوں میں جو بھی فیصلہ کر لے مم معروف معروف طریقے سے وَلّ ہو اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ہاں جی یہاں ایک اور شکل بیان فرمائی ہے ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی بیوی ہے بیوہ کو پیچھے چھوڑ گیا اب وہ وصیت کرتا ہے اے غیرہ اخراج وہ وصیت کرتا ہے کہ بھئی ایک سال تک میری بیوی یہ گھر کے اندر ہی رہے گی یعنی خامت کے گھر کے اندر ہی رہے گی اس کا نان و نفقہ اس کا سب متعن اے غیرہ اخراج اس کا ساری سارا بوجھ ہر چیز جو ہے وہ خامت کے گھر سے ہی جائے گی یہ وصیت کر جاتا ہے وہ. اللہ اکبر اور فرمایا کہ اگر وہ ایک سال کے اندر خود بخود دل وہاں دل سے دل نکلنا چاہے تو پھر تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہاں جی عورتیں اگر اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں وہ ابا یعنی گھر میں پورا سال گزارنا نہیں چاہتی تو پھر نان و نفقہ کی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی یہ اصول یہاں بتایا گیا ہے لیکن ایک بحث مفسرین نے یہاں کی ہے وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو پیچھے آیت آئی تھی کہ آ... بیوہ جو ہے جس کا خامت فوت ہو گیا اس کو چار مہینے دس دن تک خامد کے گھر میں عدت گزارنی چاہیے یہ کل آ چکا ہے کل آپ نے پڑھا کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے خامد کے گھر میں چار مہینے دس دن کی عدت گزارے گی اور یہاں اس آئد کے اندر کہا ہے کہ وہ ایک سال کی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ نانو ظاہر ہے چار مہینے دس دن کا نانو نقہ تو سارا مرد کے دم میں ہی ہوگا نا اس کے گھر اس کے مال سے اس کے اگر اس کے غرصہ ادا کریں گے پابند ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا یہاں ہے کہ ایک سال تک اس کو خامد کے گھر میں رہنا ہے بعض نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ پہلے ایک سال کی عدت ہوتی تھی لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے چار مہینے دس دن مقرر کر دی تو اس آیت کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہو گئی کچھ مفسرین نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ چار مہینے دس دن کی جو عدت ہے حکم ہے اس کے ساتھ یہ حکم ایک سال والا یہ حکم منسوخ ہو گیا آ, یہ بعض کی رائے ہے لیکن آ, ابن کثیر نے بھی اور دیگر مفسرین نے حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی آ, سب نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے اس کو منسوخ نہیں مانیں گے البتہ ان کو جمع کر کے ہم آ, اس کے اوپر عمل کو کریں گے وہ کیا ہے کہ چار مہینے دس دن اگر عورت گھر کے اندر رہتی ہے تو باقی جو عرصہ ہے وہ کتنا بن گیا کتنے باقی رہ گئے سات مہینے بیس دن تو سات مہینے اور بیس دن جو ہیں وہ بھی گھر کے اندر رہ سکتی ہے اس کے عورت کی حوصلہ افزائی کے لیے باقامت سے جو اس کا تعلق تھا اس کی محبت تھی اس گھر کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتی ظاہر ہے جس گھر میں خامت کے ساتھ عورت اتنی دیر تک رہتی ہے اس گھر کو چھوڑنا کب پسند کرتی ہے تو اگر وہ عورت ایک سال تک بھی رہنا چاہے تو ایک سال تک بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کو نہیں نکالنا چاہیے یہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے اس کے اندر یعنی عورت کے جو اپنے جذبات ہیں اس گھر کے ساتھ خامت کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ جو عورتیں ماشاءاللہ گھروں میں آباد رہتی ہیں اپنی سانس سے تعلق اچھا مقامت کے رشتہ داروں سے محبتیں بہت زیادہ تو وہ, وہ کب نکلنا پسند کرتی ہیں تو یہ منسوخ ماننے کی بجائے جو باقی عرصہ سات ماہ اور بیس دن کا ہے ان کو اسی گھر کے اندر رہنے کا حق دینا چاہیے ہاں اگر عورت خود بخود جانا چاہے فعین خرج اگر وہ عورت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ چار مہینے دس دن کی عدت گزارنے کے بعد وہ اس گھر سے جانا چاہتی ہے تو پھر وہ جا سکتی ہے پھر الفلا فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفس ہنا اگر عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے چار مہینے دس دن کی عدت گزار کے جانا ہے تو پھر ایک سال کی مدت وہ نہیں پورا کرنا چاہتی تو ان کی مرضی ہے اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا ہے جی وہ جائیں جا کر اپنا نکاح کریں اپنا اپنے معاملات کو سنواریں ان کو بھی اجازت ہے لیکن اگر وہ گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو ایک سال تک ان کو رہنے کی بھی اجازت ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ کوئی اس کے اندر تضاد نہیں رہتا نہ اس کو ناسخ منسوخ ماننا ضروری ہے البتہ نان و کی بات ایک دوسری بحث بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جو نا جی وصیت کا معاملہ یہ یہ بات اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں کیے تھے اب عورت کا حصہ بھی اپنے خامت کے مال کے اندر اس کے ورثے کے اندر مقرر ہے تو کسی بھی ایسے شخص کے حق میں جو کہ جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کے حق میں وسیعت جائز نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت جائز ہی نہیں رکھی ہے تو اس میں کافی حد تک بات صحیح ہے کہ اگر وہ چار مہینے دس دن کے بعد پھر آگے حفصا نے تو اس میں یہ ساری باتیں جمع کر دی ہیں کہ اگرچہ اس کا حق ہے لیکن اگر وہ رہنا چاہے تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے رکھنا بھی اس کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ جذبات وہ تعلقات وہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہیں تو منسوخ ماننے کی بجائے ہر کسی کو الگ الگ رہ کر ان ساری چیزوں کو ہم جمع کر کے یعنی یہ حالات کے مطابق معروف طریقے سے یہ اس کا حل کر سکتے ہیں ولیمت متعمب المعروف اور متلقہ عورتوں کے لیے سامان دینا ہے معروف طریقے سے حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقین پر فرمایا کہ اب یہاں مطلق بات ہو گئی ہے حقوق مقرر کر دیے گئے متعلقہ کا کیا حق ہے اور کیا, کیا کچھ اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے سارے معاملات کے بعد بحث سمیٹتے ہوئے آخر میں یہ آئے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ول متعلقات متامع متلقہ جو عورتیں ہیں ان کو سامان دے کر رخصت کرنا چاہیے معروف طریقے سے یعنی کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرو چاہے وہ طلاق کسی بھی شکل کی ہے مہر کے جو بھی معاملات ہیں مقرر تھا نئی مقرر تھا جو بھی ہے جب بھی عورت کو گھر سے رخصت کرو طلاق کے بعد اس کو کپڑے دے کر اس کو اچھا حوصلے کا حوصلہ افزائی کے لیے ساز و سامان دے کر یہ یہ عورت کے دل میں احساس ہو کہ مجھے اگر اس گھر سے رخصت کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بن پڑی لیکن یہ ہمدردی میرے خامت کے دل میں میرے لیے موجود ہے کسی دشمنی اور عداوت کا مسئلہ نہیں ہے تو فرمایا کچھ نہ کچھ متاعن کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو جوڑا کپڑوں کا ہی دے کر رخصت کرو جس کے ساتھ وہ خوش ہو کر یہ جا, س, جا سکے اس طریقے سے اس کو خوش کر کے عورت کو گھر سے بھیجنا چاہیے یہ متقین کے اوپر لازم ہے جن کے اندر اللہ کا تقوی اللہ کا خوف ہوگا جواب دہی کا احساس ہے قیامت کے دن حقوق کے مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ عورتوں کو گھر سے اس طریقے سے رخصت کریں گے کہ ان کے ساتھ احسان سلوک کریں گے کزال قیوبین اللہ ہو اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں اپنی نشانیاں لعلکم اللہ تاکہ تم عقل کرو اللہ کی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں جو ہدایات ہیں جو تعلیمات ہیں یہ بہت ہی زبردست چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو چاہے نکات طلاق کے مسئلے ہوں نمازوں کے مسائل ہوں عبادات ہیں معاملات ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کھول کھول کے چیزیں بیان کرتا ہے اور عقل والوں کے لیے اسی کے اندر فائدے ہیں اللہ کو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہدایات کو تعلیمات کو مانوں گے تو یہ مانتے ہی وہ ہیں جو سمجھتے ہی وہ ہیں جن کے پاس عقل ہے سہان اک اللہ دے کر شاہ